اجتماعی مصیبت اور قومی مشکل کے وقت استغفار ان طولی جونا فغ فلنا ورحمن ون الغافرین ترجمہ یا اللہ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ستر نمائندہ افراد کو اپنے ساتھ طور پر لے گئے وہاں ان سب نے اللہ تعالیٰ سے کلام سنا مگر یقین کرنے کی بجائے اڑ گئے کہ جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کر سکتے اس پر سخت زلزلہ آیا بجلی کڑکی اور وہ سب کانپ کر مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ واپس جا کر قوم کو کیا بتائیں گے وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ان کے نمائندوں کو میں نے مار دیا تب خوب عاضی سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے دعا مانگی استفار کیا تو وہ سب دوبارہ زندہ کر دیے گئے معلوم ہوا کہ اجتماعی مشکلات اور قومی مصیبتوں کا حل بھی توجہ ادلّہ اور استفار ہے دعا کے شروع میں اللہ لگا لیں اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين